وَلِكُلِّ هُوَ مُولِّيهَا الْخَيْرَاتِ تَكُونُوا بِكُمُ اللَّهَ ال میں شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے پس تم بھلائیوں کی طرف سب کٹ کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں پس تم بھلائیوں کی طرف سب کت کرو پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جس سے سامع خود تھوڑے سے غور و فکر سے بھر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ نماز جسے پڑھنی ہوگی اسے بہرحال کسی نہ کسی سمت کی طرف تو رخ کرنا ہی ہوگا مگر اصل چیز وہ رخ نہیں ہے جس طرف تم مڑتے ہو بلکہ اصل چیز وہ بھلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو لیاذا سمت اور مقام کی بحث پہ پڑھنے کے بجائے تمہیں فکر بھلائیوں کے حصول ہی کی ہونی چاہیے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے کم يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حجہ لین فل وی ولیمتی ولیمتیلک ول ال کدو کم رسل ن پی کم رسول کم وی علیم کم کی تید ویو علیم کم ال کی تید وکمت سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے یعنی ہمارے اس حکم کی پوری پابندی کرو کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقررہ سمت کے سوا کسی دوسری سمت کی طرف نماز پڑھتے دیکھا جائے ورنہ تمہارے دشمنوں کو تم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے کیسے اچھے حق پرستی کے گواہ بنے ہیں جو یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے اور پھر اس کے خلاف ورزی بھی کیے جاتے ہیں اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں نعمت سے براد وہی امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دی گئی تھی دنیا میں ایک امت کی راس روی کا یہ انتہائی سمرا ہے کہ وہ اللہ کے عمر تشریعی سے اقوام عالم کے رہنما و پیشوا بنائی جائے اور نو انسانی کو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس کے سپرد کی جائے یہ منصب اس امت کو دیا گیا حقیقت میں اس پر اللہ کے فضل و انعام کی تقبیل ہو گئی اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے لہذا تمہیں اس لیے بھی ہمارے اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ نہ و نافرمانی فرمانی کرنے سے کہیں یہ منصب تم سے چھین نہ لیا جائے اس کی پیروی کرو گے تو یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے یعنی اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہ امید رکھو یہ شاہانہ انداز بیان ہے بادشاہ کا اپنی شان بے نیازی کے ساتھ کسی نوکر سے یہ کہہ دینا کہ ہماری طرف سے فلاں عنایت و مہربانی کے امیدوار رہو اس بات کے لیے بالکل کافی ہوتا ہے کہ وہ ملازم اپنے گھر شہدیاں بجوا دے اور اسے مبارکبادیاں دی جانے لگیں تکفرون لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو